سوال ہے کہ چونٹیوں کے بل میں پاؤڈر ڈالنا کیسا کہ وہ مر جائیں دیکھئے چونٹیوں کو مارنا شران جائز نہیں ہے حدیث پاک جو امام ابو داود امام ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ میں منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل عرب من امنت حضور علیہ علیہسلام نے چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ان والنحل و نحل و نملہ یعنی چونٹی نحل شہد کی مکھی ہد جو مشہور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے کے نام سے ایک پرندہ ہے جو بہت اونچی اڑان اڑتا ہے اور زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے سورد یہ ایک بڑے سر کا قسم کا جانور ہے جو چڑیوں وغیرہ کو کھا جاتا ہے تو ان چار کو مارنے سے منع فرمایا اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بے ذر ہوتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اب مسئلہ یہ ہے کہ چونٹیوں کو مارنے کے لیے جو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے میری معلومات کے مطابق وہ چونٹیوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا اگر کہیں پہ کثیر تعداد میں چونٹیاں ہوں اور آپ اس طرح کا کوئی پاؤڈر ڈالتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی ساری چونٹیاں مری بھی پڑی ہوں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو آپ مجھے بتا دیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چونٹیاں مری بھی پڑی ہوں بہت سارے جیسے آپ لال بیگ وغیرہ مارنے کے لیے اسپرے یا کوئی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے آپ کو چھوٹے بڑے جو نا لال بیگ آپ کو ملیں گے وہاں پر مرے ہوئے مگر چونٹیاں کبھی میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی مری بھی ملی ہو کہ اتنی ساری کثیر تعداد میں تو یہ پاؤڈر در حقیقت چونٹیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ چونٹیوں کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے تو ایسے پاؤڈر کا استعمال کرنا شرن جائز ہے کیونکہ اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ چونٹیاں مارنا نہیں ہوتا بلکہ چونٹیاں بھگانا ہوتا ہے مل تعالی عالم